الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله شرورا في صنام سيئات عمالنا من يعد الله فلا مضل هم ومن يضلله فلا هادية له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله عما عبادت أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا وَتَقُ الله لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ سُبْحَانَ اللهَ الْعَظِيمِ أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ بھائی اور دوستو یہ ایسے ہیں جس میں صبر اور ربات دو باتوں کی تلقین کی گئی ہے اور صبر پر تو پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے یہ عام طور پر اردو پشتوں کے معاملے میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ کوئی تکلیف دے کوئی ستائے اس کا آگے نہ بولنا چوپ رہنا یہ صبر ہے ان سے کوئی کسی لڑ رہا دوسرے پاکستان سے نہ لڑو عربی محاورے میں صبر کمانے رکنا اور شریعت میں اور پاک میں جو صبر کا لفظ کہا تو اس کا بہت وسیع مفہوم ہے اور وہ مضموب وہ مفہوم چار باتوں پر حاوی ہے اور اس میں سے ایک بات یہ مشکلات ناگواریاں دوسروں کی طرف سے پریشانیاں اور تنگ کیا جانا اور بدخلاقی کا مظاہرہ اس پر چپ رہنا یہ اس کا ایک, ایک شعبہ ہے تین اور ہیں صبر کا ایک شب ہے جو عام پر لوگوں میں مشہور ہے اور تین صبر کے اور شب ہیں جو ہے سر زدہ صبر رکنا جس وقت آدمی نیکی اختیار کرتا ہے اور نیکی پر عمل کرتا ہے نیکی, پرامل کرنے نیکی کو عمل کرنے کے لیے نیکی کو اختیار کرنے کے لیے ناموافق اور مشکل حالات گرد و پیش کی طرف سے آتے ہیں اور اپنے نفس کی طرف سے آتے ہیں اپنا نفس بھی چاہتا نہیں ہے نیکی کو نفس کی بنائی نیکی کرنا چاہتے ہے ان نفس کا لمحہ رہ تم میسو لما رہی طور پر نفس کی چاہ ہے وہ سرکشی اور برائی ہے کے علماء علم سفیابوں سے مناظر کے چھٹکلے کی باتیں کیا کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ انسان کو کس نے گمراہ کیا انسان کو شیطان نے گمراہ کیا شیطان کو کس نے گمراہ کیا تو کوئی تھا شیطان کو کس نے گمراہ کیا یہ کوئی شادی نہیں شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا یہ عزیز جو جدید آتی ہے نا کہ رمضان میں سرکش سیاتین کو جکڑ لیا جاتا ہے اور وہ لوگ سوال کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ایسی بات ہے جی کہ شیاتین کو جکڑ لیا جاتا ہے پھر بھی گناہ ہوتے ہیں تو لماز کی تشریح کرتے وہ کہتے ہیں کہ اب شیطان جکڑا ہوا ہو پھر گناہ ہو رہے ہوں تو نفس کے اثر سے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے نفس اتنا بیکار اتنا بگڑا ہوا ہے کہ شیطان کی ترغیب کے بغیر بھی وہ نہ کر رہا ہے تو نفس اس کی بنیادی سرچ سرکشی اور برائی کی طرف جانے کی ہے اس کی بنیادی چاہ اس کی ہے اس ایسے نیکی کا کام لینا اس کے لیے اس کو نہ ہوتا ہے مسے نبی سے ہم نکل رہے ہیں رات کو تھکے تھکائے عشاء کے بعد تو ایک عورت نے کہا کہ میں تو گم ہو گئی ہوں آپ نفس کہتے ہیں اس کو دیکھو کیا ملنے کے تو ہے نہیں یہ تھکے ہوئے نہیں جا کر لٹنا چاہیے اور اس نے نیا پھٹا بیچ پہ ڈال دیا کہ میں اس گھر سے گم ہو گئی ہوں پتہ نہیں آدھی رات کرنا پڑے گا ایک رات کرنا پڑے گا پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا اس کو جگہ تک پہنچانے کے لیے تو اس کی چاہت نہیں ہے کہ اب یہ کام کریں اس کی یہ ہے کہ مجھے آرام دے اب یہاں صبر کا مظاہرہ کیا ہوگا اس کی سائز کو دبا کر اور روک کر اور اس سے نیکی کا کام لینا یہ نیکی کی طرف آتے ہوئے جو رکاوٹیں اپنے نفس سے سامنے آتی ہیں ان کو کچلنا ان کو برداشت کرنا نیکی کو لیتے ہوئے جو رکاوٹیں جو مشکلات گرد و پیش سے معاشیں سے چاروں طرف سے آتی ہیں اس کو پار کرنا اور پھر نیکی کو حاصل کرنا اس کا اختیار کرنا یہ صبر ہے اور ایسے برائی سے روکتے ہوئے یہ برائی سے روکنا یہ نفس کو بڑا لاگوار گزرتا ہے آپ صبر کا مظاہرہ نفس سے کروانا اور برائی کو سرپنے کے لیے ایسے چاروں طرف حالات ہوتے ہیں معاشرے میں کہ چاروں طرف سار... چاروں طرف کا سارا زور آپ کو اس برائی کی میں لگ رہا ہے آپ نفس کی خالی کو کچلتے ہوئے برائی سے روکنا اور چاروں طرف کی ناگواریاں اور مشکلات ان کو برداشت کرتے ہوئے پرائی سے رکھنا یہ سبب ہے دو شعبے ہوئے اور تیسرا شعبہ جو ہے وہ ہوا مشکلات بیماریاں تکلیفیں پاکیں تنگستیاں ناگوار حالات لوگوں کو تنگ کرنا پریشان کرنا آپ لوگوں کے اس بار میں ٹارچر کرنا اذیت دینا ان باتوں کو برداشت کرنا یہ صبر کا تیسرا شعبہ ہے اور چوتھا شعبہ صبر کے ساتھ بیان کیا کہ وسط بادشاہ ودر رائے صبر کرنے والے تقاریب مشتلات میں وسطی رفیل بادشاہ ودر رائے وقین اور صبر کرنے والے میدان جنگ میں میدان جنگ کا یہ سفر نہیں ہے کہ سال آدمی حملہ کرے اور آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھے کہ ہم صبر کرتے آپ ہم کرتے نہیں میدان جنگ کا سبر کیا جم کر لڑنا جم کر لڑنا دل برداشتہ نہ ہونا ہمت نہ ہارنا پریشان نہ ہونا جم کر لڑنا یہ میدان جنگ کا صبر ہے رابطو کیا آئی آمس برو صابر و رابطو رے بات کہتے ہیں اسلامی سراج کی حفاظت کرنے کو اس رات پر جو چوکی ہوتی ہیں جو فوج کھڑی ہوتی ہے جو چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کرتی ہے ہر وقت جاگتے رہتے ہیں اور بیدار اور اچھار رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں اور چوکس رہ کر اپنی سراد کو دیکھتے رہتے ہیں اس پر ناگوار واقعہ نہیں دیتے سن کے اس کو پار کرنے کو نہیں دیتے اور کوئی حملہ آ رہا ہو تو پہلے اس کو روکتے ہوئے مرکز کو آگاہ کرتے ہیں یہ رباب اور ربات کتنا ہم کام ہے ریاست کے لیے ریاست کی ربات ریاست کے لیے انتہائی اہم کام ہے اور ذرا سی کوتا ہو جائے ذرا سی سستی ہو جائے تو ملک کی سالمیت ہی خطرے میں ہوتی ہے دیکھ رہے صبح ہوتی ہے تو اس وقت ایک خاص الرٹ سارداس کی فوج والوں کا ایک ہوتا ہے سب ہو گئی آدمی کہتے ہیں بس اب تو صورت ہو گئی رات گزر گئی اس وقت چونکہ انسان ذرا بہچاتا ہو جاتا ہے رات کے مقابلے میں تو عموماً لشکروں کو حملہ کرنے کے لیے سب سے اچھا وقت واقعی ملتا ہے تو اس وقت فوج کو خاص الرٹ کیا جاتا ہے یہ رات ہے وہ کتنا ضروری کام ہے کتنا مشکل ہے کتنا اس پر خرچہ ہے کتنا آدمی لگتے ہیں پیسہ لگتا ہے اصلہ لگتا ہے وہ بڑھے آدمیوں کو اتنا بیدار لینا پڑتا ہے الرٹ لینا پڑتا ہے اور ہے تو رے بات کا مانا وہ جم کر نوافل مال کرنا یہ اس عمل کا اتنا زور ہے جتنا کہ اس لشکر کا جو سرحد پر چوکس ہو کر دشمن سے ملک کی حفاظت کرتا ہے جتنا ضروری ہم اور مشکل اور مفید ہو عمل ہے اتنا ہی مفید ربات وہ رات ربات کی وہ ضرورت کہ آدمی جم کر نوافل میں لگے صبح کی نماز مسجد پڑھ کر اشناخت بیٹھ میں لگے اور اشناخت پڑھ نکلے یہ ربات ہے مغرب کی نماز مسجد پڑھے اور شاہ تک نوافل ذکر و تلاوت عبادت میں لگے اور شاہ پڑھ کر نکلے یہ ربات ہے کی نماز پڑھ کر مسجد بیٹھے ذکر و عبادت میں لگے میں اللہ تعالیٰ کے دھیان میں رہے یہاں تک مغرب پڑھ کر نکلے یہ ربات ہے تو اس طرح سے عمارت لگنا کہ جم کر کافی دیر لگے اس میں اور گھنٹے لگے اور آج بھی سوائے یاد دلائی کہ کسی اور کام سروپ نہ ہو اور بات کیا ہے کہ یہ تچلی ہے اور اس کی برکتیں جب دونوں کو جوڑ کر بیان کر دیا گیا تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی برکتیں ایسی ہیں جیسے کہ اس لشکر کی جو چوکس ہو کر سراج کی بھاشن کرتا ہو کتنا مشکل کتنا ہم کام ہے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت انسانوں کی اصلاح ہو جاتی ہے آماد دست ہو جاتے ہیں اور یہ معاشیت سے گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب والے آماد میں لگتے ہیں تو اللہ تبارکر کو بر کہتے ہیں امن و امان و راحت اور آفیت کے حالات دیتا ہے جبکہ ان کے درمیان ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں نیکی کو پیار کرتے ہیں جم کر نامال میں لگتے ہیں اور اپنے اوقات کو یاد لائی میں صرف کرتے ہیں تو ان کی برکتیں سب پر بکھر رہی ہوتی ہیں اور سب کو پہنچتی ہیں اور جب ایسے آدمی اٹھ جاتے ہیں لوگ ناؤ سے ہوں نیکی پر آتے ہوں اور جم کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگتے ہوں ایسے لوگوں کی جگہ پر ویسے ویسے لوگ آ جاتے ہیں وخلفلفن ادا و سلاطا مطلب شاواتی پسو پجل کو نیا کے پیچھے ایسے ان کی جگہ سنبھالنے والے آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور نفس کی خواہشات کی پیروی کی بس یہ جا گرے کھڑے میں محمد کے لوگ مساجر کو چھوڑ کر تماشگاہوں کا بات کر لیتے ہیں وہاں ذکر فکر کو چھوڑ کر غیبت اور فضولیات میں لگ جاتے ہیں اعتبار لسن کو چھوڑ کر کفار کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو بس ایک ہاتھ ہے اس ہاتھ کو جب پار کرتے ہیں پھر یہ کافر کے نیچے ہی ہو جاتے ہیں اس کی غلامی میں ہی ہو جاتے ہیں اس, اس کے دستکار ہو جاتے ہیں اور اس کی چاکری کرنا پڑتی ہے اور اس کے آگے جھکنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ کے کی آگے نہ جھکے اب اللہ کے دشمن کے آگے جھکنا پڑے گا اللہ اللہ کے رسول سے محبت نہ کی اس کے طریقوں کا اختیار نہ کیا کفار کے طریقوں کا اختیار کیا انہی کے غلامی میں دے دی امار کو ضائع کیا اس کے حضور میں لگے گنا چسپ و مزہ میں لگے تو گنا والوں کے والے ہی کر دیا گیا اس لیے مسجد کے دڑ پر پڑنا اس میں لگنا اور توڑنا جھڑوں پہ بنا لینا اپنے پیر پر خدا کو لڑا مارنا ہے اپنے پیر پر خدا کو لڑا مارنا ہے یہ جگہ جگہ مدد مسلمان کے ساتھ یہ بات ہوئی ہوئی ہے یہاں جہاں پر بھی مشکلات کے دروازے کھلے ہیں وجوہات سے کھلے کی اور ہزا کو پار کیا ہم نے ان جگہوں پر جیسے اللہ کی مدد ہٹ کر اللہ کے کی عذاب کے اللہ تعالیٰ کے دروازے کھل جاتے ہیں تو فرائض کو پورا کرنے کے بعد عام رسبرو صابق و, و رابطو ربات کی ضرورت ہے اور ربات کہتے ہیں جم کر افرادی اور نوافل اعمال میں لگنا یہ تین مثالیں میں نے بتائی کہ صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھنا اشراق تک ذکر باد میں تلاوت میں لگنا یہاں تک اسلو جائے مقروباغ جو دس منٹ کا ہوتا ہے وہ ہوٹل جائے اشراق پڑھ کے نکلنا اصل پڑھ کے بیٹھنا ذکر بعد پہ لگنا مغرب پڑھ کے نکلنا مغرب پڑھ کے ذکر بعض پہ لگنا اور شاق پڑھ کے نکلنا یہ بات ہے جس عمل کو شروع کیا اس کو جم کر کرنا مسلسل کرنا خدمت خال کا کوئی عمل شروع کیا ہے اس کو مسلسل کرنا جم کر کرنا جس لائق عمل کو شروع کیا ہے اس کو جماؤ کے ساتھ کرنا مسلسل کرنا اس میں ناگا نہ لانا باطل بنتا ہے تسلسل سے جب آدمی مسلسل کرتا ہے ایک عمل کو اس کا نور اندر آتے آتے بیٹھتا ہے جمتا ہے بیٹھتا ہے جمتا ہے یہاں تک کہ آدمی کو باطل کو رنگ لیتا ہے اور وہ مسلسل کے ہوتا ہے مسلسل کرنے سے ہوتا ہے تسلسل ٹوٹ جائے تو برکت ضائع ہو جاتی ہے اسے کہتے کسی کہ عمل کو آدمی کی اختیار کیے ہوئے تھا ایک دن ناگا کر لیا دوسرے دن ناگا کر لیا بغیر بلا ہو جا تیسرے دن کر لیا تو اب تین دن نہ کرنے کی وجہ سے اس, اس عمل کی برکت اس سے ظاہر ہو جائے گی اور آج کوئی عمل تھا میرا کوئی نفل عمل تھا وہ ناگا ہو گیا اور آئندہ چوبیس گھنٹوں میں اس کو کر لیا تو نے اس کو کر لیا زالہ اس کو کر لیا تو آج کے دن میں شمار ہو جاتا ہے گزشتہ کم دن میں چالیس نفر پڑھنے کیے ہوئے تھے کسی ایسی ایسی وجہ گئی وہ نہ پڑھ سکا آج سر جنتا کوشش کر کے چالیس کی تعداد پوری کر لی تو اس کی برکت تو ویسے ہی بار شمار ہوگی جیسے کہ شروع کرنے پر ہوئی تھی لیکن تین دن سے گزار لیا بغیر وجہ کہ امر کو ترک کیا تو اس کی برکات اس کے ساتھ سے ہٹ جاتی ہے تو اس عمر کی برکت اور اندر رہا پھر دوبارہ اس کو شروع کر کے اس جگہ تک پہنچنا پڑے گا کسی نے ایسے نماز پڑھی کہ سے تکبیر اللہ فوت نہ ہوئی تو وہ دو پروانے ملتے ہیں ایک پروانہ جنم سے آزادی کا ایک نفاذ سے بری ہونے کا اب انتالیس دن تو پڑھ لیے چالیسویں دن نہ ہوا چھوٹ گیا تو برکت اصل نہ ہوئی انتالیس دن کا سواب ہوا ہے خاص وہ برکت دو پروانہ والی تھی وہ حاصل نہ ہوئی کو تو وعدہ تھا چالیس دن کے تسلسل کے ساتھ مسلسل چالیس دن کرنے کے ساتھ تھا وہ مسلسل چالیس دن نہ ہوا انتالیس دن انتالیسویں دن کے بعد تو برکت ظاہر ہو گئی اب اربین نے اکیسویں دن گزار کے بائیسویں دن ٹھونک مارنی ہوتی ہے اور زندہ بچہ نکلتا ہے وہ بیس دن پورے کرنے کے بعد چلی جائے اکیسواں دن نہ لگائے تو زندہ بچا ملنا بہت مشکل ہو گیا کیا ہوگا اس کا نصاب اکیس دن تھا دورانیہ جو تھا وہ تھا اکیس دن وہ اٹھارہ دن پر انیسویں دن پر بیسویں دن پر وہ بات مرتب نہیں ہونی تھی وہ تو اکیس دن پورا کرنے پر مرتب ہونی جبکہ بیس دن کی اتنی عظیم محنت مشکل کے بعد اس نے اکیسویں دن کو ضائع کر دیا زیادہ تو حاصل نہیں ہوا پانی کو اگر آپ پشاور کتنا پونچا ہے سطح سمندر سے ایک ہزار فٹ ایک ہزار فٹ بلند پشاور مثلا سطح سمندر سے تو یہاں ننانوے درجہ حرارت پر پانی ابلے گا ایک ہزار فٹ پر ایک درجہ کم آتا ہے کوئی آج بھی اٹھانوے تک پانی کو حرارت دے دے تو آخری ایک درجہ چھوڑ دے تو ملے گا نہیں کو آخری ایک درجے کی محنت سے کم رہے گی تو ایسے ہی اعمال کے بارے میں بھی ہے کہ اس کی برکتیں بھی خاص تعداد خاص اوقات اور خاص سطح پر جا کر ظاہر ہوتی ہیں تو چالیس دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھی چالیس دن ایسے نماز پڑھی کہ تکبیر اللہ فوت نہ ہوئی تو ان کو دو پروانے ملیں گے ایک جنم سے چھٹکارے کا ایک نفاذ سے بری ہونے کا میڈیکل کالج کی مسجد نماز پڑھنے میں گیا تو وہاں کچھ طلباء ادھر فرد کھڑے ہیں کچھ طلباء سن پر کھڑے ہو گئے میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ہماری تقبیر اللہ رہ گئی ہے ہم دوسری جماعت کریں گے اور تقبیر اللہ سے پڑھیں گے کیونکہ ماشاءاللہ بڑا علم ہے دوسری جماعت کو بذات خود پھیلے مخرو ہے اور پہلی جماعت کے آخری قاعدہ ملنے کے برابر بھی نہیں ہے تو اس کی تقبیر اللہ کیسا کو کی سر کو اپوائنٹ کیجیے پر وادہ ہوا تھا ہمارے بھائی اس طرح کا بات آتی ہے کہ دوسری جماعت کھڑے کر کے تقبیر اللہ پڑے گا یا پھر تیسری جماعت کھڑی کر کے تقبیر اللہ پڑے گا ایلب کی کبھی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ فضائل قلم تو پتہ چل گیا فسائل قلم ہے نہیں تو پہلی جماعت ہے اور ایک بڑا لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے تقبیر اللہ کے بارے میں کہ اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کرنا امام کے اس کو تقبیر اللہ کہتے ہیں حالانکہ جو آدمی رقو میں پہنچ گیا اس کو رقو مل گئی اس کو تقبیر اللہ مل گئی تقبیر اللہ جو ہے وہ تک ہے جس پر کے فائد وئے ہیں خدا سے بیان ہوئے وہ حاصل سے حاصل ہو مزید فوائد اس کے اللہ اکبر کی بے اور بر کہنے کے وقت اللہ اکبر سے کہا کہ امام نے بر کہا تو اللہ شروع کیا یہ بہت زیادہ سواب کے وقت میں شامل ہوا جو ہے سب بہانا ختم ہونے سے اور ہمارے شروع ہونے سے پہلے شامل ہو گیا یہ ایک دوسری برکت ہے درجہ ہے اس کو یہ مل گیا اور ایک آدمی اس وقت شامل نہیں ہوتا ایسے وقت میں شامل ہوئے جب ہم نے بالین کہا اجتمام کہا تو ایک تیسری برکت ہے یہ اور رکو تک پہنچ رکو میں شامل ہو جانا یہ تقبیر اس کو مل گئی کتنی یہ دی. ہے بزرگ کہتے ہیں کہ میری چالیس دن میں کبھی تقبیر ضائع نہیں ہوئی سوائے ایک دن کے جس دن میری والدہ صاحب کی وفات ہوئی تھی اور میں ان کے دفن میں مشغول تھا میری تقبیر اللہ رہی ہے باقی چالیس سال میں ایک دن بھی نہیں رہی سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چالیس سال یا پچاس سال کبھی ایسا نہیں ہوا جان ہوئی اور میں مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہوں واقع حیران کے زمانے میں واقع ہرایا ہوا ہے جس میں اتنا سخت اتنی سفت جنگ مدینہ امرورہ میں ہوئی ہے کہ کچھ تو خون ہوا ہے جس میں کوئی سترہ سو سابق اقرام اور دس ہزار عام لوگ شہید ہوئے ہیں کے لشکر کے ساتھ مدینہ کی جنگ ہوئی ہے تین دن مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھی گئی سعید بنو سید رحمۃ بن اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تین دنوں کی نماز ہی مسجد کے اندر ہی پڑھی کوئی نہیں ٹھہر سکا اتنے مشکل اور اتنے خراب حالات میں اور وہ بادشاہ وقت جو تھا ملک بن مروان وہ اپنے بیٹی کے لیے کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا تھا اور نے رشتہ دیا نہیں کہ ظالم نظام کے ظلم والے گھر میں جا کر اس کی آخرت خراب اور تباہ ہو جائے گی بادشاہ کو رشتہ نہیں دیا آپ نے ایک سالے علم کو رشتہ دے دیا تو بادشاہ نے گورنر کو حکم دیا مدینہ منور کے گورنر کو حکم دیا کہ سعید بن سید کو گرفتار کرو تو بڑا ڈر ہوا کتنا بڑا اللہ کا ولی میں کیسے گرفتار کروں اور کہا حضرت آپ جو ہے تو چند دن کے لیے پہنچ جائیں چھپ جائیں آپ آداد درست ہو گئے تو پھر ہم آپ کو اطلاع کر دیں میں رپورٹ نہیں ہونا ہے انہوں نے کہا آپ چند بس یہ نبیوں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. انہوں نے کہا اتنے پچاس سالوں سے تو میری, کجی, میری نہیں رہی ہوئی تو میں کیسے نہ ہوں انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب جو ہے تو آہ دیر سے آیا کریں کہ تاکہ پتہ نہ چلے میں کہوں گا کہ ہم تو ڈھونڈتے ہیں بالکل نہیں انہوں نے کہا نہیں میں اپنے بغل پر آؤں گا جو آزان سے پہلے میں آتا ہوں اب جب آپ آئیں تو آخری سب میں کھڑے ہو جائے کرنے تاکہ ہم کیا میں ملتا نہیں ہیں تو نے کہا نہیں ایمام کے پیچھے کھڑا ہوا کروں جو میرا معمول ہے آزان سے پہلے آنا پہلے صف میں آنا امام کے پیچھے کھڑا ہونا اس کو پہلے نہیں چھوڑنا باقی تمہاری مرضی جو کچھ کرتے تو کچھ اللہ والوں والا ایسا تعلق اللہ کا ہوتا ہے کہ جان قربان کر کے عمل کو پورا کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے عمل کو پورا کرتے ایک زابی کی باغ میں کھڑے ہوئے ارکات بھولی نماز میں دھیان خراب ہوا انہوں نے پچاس ہزار درم کا باغ صدقہ کیا یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں پچاس سے لے کر ایک سو بیس درم تک کا ایک اونٹ ہوتا تھا چلو سو درم کا ایک اونٹ لگائے تو پچاس ہزار کے کتنے اونٹ ہوئے پانچ سو اونٹ ہوئے اور دن ہم اٹک گئے اٹک گئے تھے اور اٹک نوٹوں کا وہ لگتا ہے میلہ لگتا ہے منڈی تو نے بتایا کہ ایک اونٹ چالیس ہزار روپے کا ہوتا ہے پانچ سو زر چالیس ہزار کتنا ہوا جی بیس کروڑ روپے, ہوئے. 500 40 روپے. 20 روپے ہوا پانچ سو زر چالیس ہزار بیس کروڑ ہوا جدو ارب ہوا آپ لوگوں کا خیال ہماری اتنی زمین ہے ہماری پانچ سو ہے ہماری ایک ہزار ہے ایک باغ ایک شادی کا پچاس ہزار درد و سمانے کا تھا اس کی آج کا دو کروڑ بیس کروڑ کروڑ روپئے کی قیمت بنتی ہے اور اس کو صدقہ کیا کہ اس نے غریب کا دھیان خراب کیا ہے تین لوگوں کے یہاں ان کو دنیا اور راک کی کامیابیاں دلانے والے تھے باتر اور کرنے کی ضرورت ہے زندگی کو ترست کرنے کی ضرورت تو بتائے بولنے کی ضرورت عمار کو ترست کرنے کی ضرورت ہے, ہے. ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدلے آئیں گے اللہ تعالیٰ امبے کے تو پھر بن